کتنے جے جلا جان کھو چھوکے کتنے جیے جنا ج کتنے جل جبائے جانے والے جانے والے آنکھوں کے کتنے آنکھوں کے کتنے کتنے جے جائے سال چھو کے چت کتنے جلے گزائے کے کتنے جل گزائے گزے کتنے چلے گزائے کیا کت سے جیلے جسائے سو کے کتنے جیلے جسائے جانے پھالے جانے والے پھر چھو چکے جائے سبھی آت سے کتنے جے گزرا آنکھوں کے کتنے جے گز مجھے اب چھکنے چھکار پھاکی چہرے چھ مجھے کے اب چھکنے چھار میں کی سو کے کتنے بھی دسائے کیا ہے پورے ہاتھ سمجھ کچھ حسب ناتن پورے ہاتھ سمجھ کچھ بچے سمجھ نہ پائے شاید کتنے جائے شا with God